الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ننفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعمنا صالحا يا رب العالمين اللهم علمنا حق حقا حقا وارزقنا اتباعه وألن الباطل باطنا وارزقنا اجتناقه يقول الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه التنزيل من حكيم حميد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السمن فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر وعين يشاقط الرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أخرج ابن حبان وابو داود بسنن يعني عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة زاد بن ماتح من حديثي أنس بن مالك رضي الله عنه كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وجاد التربني من حديث عبد الله بن عمر كلها في النار أو قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وعن معاوية بن كرة عن نبيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من خد حتى الساعة وفي الحديث المشهور عن العباب المسارية حد جاء به فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها يا عليها في النواجد وإياكم محدثات للأمور فإن كل محدثة بدعة ساری تعظیم ہے رب العالمین کے لیے نور مکمل ترین پوری طور پر درود و سلام رسالت مقدسہ مبارکاں فرجت کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشتے ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا واجب الاحترام علماء کرام معزز ساتھیو عزیز بچوں طالبہ اور بہنوں موضوع ہے اہل سنت والجماعت یا اہل السنہ والجماعت کی اس موضوع کے لحد چندرہ متاب جو پیش کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ جس کی وضاحت کروں گا نمبر ایک اہل سنت و تعریف کیا ہے مراد کیا ہے اہل سنت و سے پھر ایسے ہی نمبر دو ان کے ان کی تاریخ یا ان کی ابتداء یہ کب سے ہوئی پھر, پھر ایسے ہی نمبر تین ان کی جو اسما ہیں کیا صرف اہل سنت الجماعت ہی ایک نام ہے یا اور بھی نام ہے نمبر چار اہل سنت والجماعت کے عقائد کی خصوصیتیں خوبیاں اور ایسے ہی نمبر پانچ پھر یہ اہل سنت والجماعت کے افراد جو اس منہج پر چلتے ہیں جو لوگ ہیں ان کی خصوصیتیں اور ایسے ہی ان کی خوبیاں پھر ایسے اگر دائیں ملا تو اہم عقائد جو ہے اہل سنت والجماعت جماعت کے جو اور فرقوں سے ان کا عقیدہ مختلف ہے اس کی وجہ بہرحال بھائی محترم صاحب کی سب سے پہلے اہل سنت والجماعت جماعت سے مراد کیا ہے تو بھائیو اور محترم ذات جو اہل سنت والجماعت سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر ہیں اس منہج پر ہیں جس پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس منہج پر چلنے والے جس پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سب سے پہلے اس منہج میں جو داخل ہوتے اکرام، تابعین، ائمت جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم کیا مضبوطی سے پکڑا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کی سنتی کہ تم لوگ اپنے اوپر اپنی ہماری سنت کو لازم کرو اور صحیح تمام قسم کے بدعات سے گمراہیوں سے دین کے نام پر دین کے نام پر عبادتیں ایجاد کرنے سے اجتناب کرتے ہیں اس لیے کہ ابھی وہ حتیث الحرباب اثاریہ میں آیا کہ آپ نے کہا وہ تم وہ سے امور خبردار تم بچو دین میں نے یہ چیزیں ایجاد کرنے سے اور یہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر موجود رہتے ہیں قیامت کی صبح تک باقی رہنے والے ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لات من امتی منصوری ہماری امت کا ایک گروہ قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی اللہ تعالی کی طرف سے اور ایسے ہی قیامت تک باقی رہیں گے جو ان کا ساتھ نہیں دیں گے ان سے دشمنی کریں گے لگتے جھگڑتے رہیں گے وہ نقصان اور تقریب نہیں پہنچا سکتے بھائی اور محترم ساتھیوں تو یہ اہل سنت و جماعت کیوں ان کا نام پڑا اہل سنت و جماعت کوئی بھائی جواب دے سکتے ہیں بیچ میں کچھ یہ تحبے آیا ہوں جواب دے گا جواب ہی ملے گا چلیے بھائی صحیح ہوگا جائے صرف ایک گھنٹے کا بس ٹائم ملا ہوا اس سے زیادہ ٹائم شاید مشاہد نہیں دیں گے ہاں اچھا بھائی اتنا میں چاہ رہا ہوں رئیس اہل سنت وہاں سنت کی ان کی نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کی نسبت ہے اور جمع حدیث میں بھی آیا وہی الجما نمائشہ کی روایت جو سنت پر مجتمع ہوئے اکٹھا ہوئے تو اہل سنت اور جماعت ہے جو صاف ہے سنت کی طرح نسبت ہے اور سنت پر یہ مجتمع ہے متفق ہے کوئی اور مصنحت نہیں ہے کوئی اور وجہ کے وجہ سے متفق اور متحد نہیں ہے سنت پر متفق ہوئے ہیں اور سنت پر متحد ہوئے ہیں بھائی اور مقرب سات اب دوسرا جو نقطہ ہے کہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے کیا ان کی عمر سو سال ہے دو سال دو سو سال کتنی سال ہے بھائی کتنی عمر ہے ان کی چودہ سو ہاں یہ کیا اور سال چودہ سو کتنا یہ کیا اور سال اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت ہے وہیں سے اس منحب کا افتاح ہے لیکن واضح ذریعے کر رہا ہوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا معروف کہ اہل سنت والجماعت ہیں تو جواب نہیں بھائیوں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر صحابہ کرام خلبائے راشدین کی ابتدائی مراحل میں تمام مسلمان متفق ان کے اندر اختلاف نہیں تھا سب ایک دین پر تھے دین اسلام پر تھے پھر ایسے ہی اواخر خلبائے راشدین کے زمانے میں کچھ بھائیوں بجاٹیں شروع ہوئی تشہیر سے شروع ہوا پھر اس کے بعد انہیں کے اپوزٹ میں خواری جائے مرجیا آئے جنہوں نے کہا زبان سے ایمان ہے دل میں ایمان خراب جس طرح بھی چلو سب جنگتی ہو امین کا اور تذکرہ آئے گا آئندہ ایسے ہی پھر اس کے بعد قدریہ ظاہر ہوئے قدریہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی بندے کے اخلاق کے بارے بندے کے فیال کے بارے میں اللہ کا کوئی اختیار نہیں ہر بندہ اپنی مرضی سے مکمل اپنے اختیار سے چلتا ہے اور پھرتا ہے اللہ کو پہلے سے نہ علم تھا نہ اللہ تعالیٰ کا اس کے متعلق کوئی عمل ہے اور ایسے پھر جبریہ ان کے اپوزٹ جنہوں نے کہا ہر انسان مجبور ہے ایک ہے اللہ نے ایک دم مجبور کر دیا ہے اور ایسے زبردستی اس کو جہنم میں ڈال دیتا اور ایسے جس کو زیادہ جنت میں ڈال دیتا ایسے ہی پھر ایسے بھائیوں معبلا آئے مشبہ آئے یہ بدعات اور یہ ظاہر ہوئے تو معروف اور مشہور ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج پر چلتے ہیں جنہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ وہ اہل سنت و ہیں اور یہ صحابہ کرام سے الفاظ آئے اللہ لکائی میں اپنی کتاب احتقاد اہل سنہ میں اپنی صنعت سے ذکر کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تصویر بیان کی کہ یوم متبی اب توجوت تو وجو جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کالے ہو جائیں گے تو کہا تو املدی رسوت احلا وہ برالا جن کا چہرہ کیا ہوگا کالا ہو جائے گا سیاہ ہو جائے گا و کون ہوں گے و انہوں نے کہا اور کہا وہ چہرے سفید ہوں گے وہ و سننا العلم اہل سنت و اور العلم علم صحابے گرام سے یہ مصرح ثابت ہے بھائی اور محترم ساتھی ہو بزرگوں اور ہماری ماں اور بہنوں اس کے بعد اب ان کے اور جو نام ہیں تو پہلا نام یہی اہل سنت و جماعت دوسرا نام اہل سنت تیسرا اہل اہل الجما اور چوتھا الجما پانچواں نام جو مشہور ہے بھائی وہ کیا ہے ہاں بھائی نام بہت مشہور ہے ہاں اس سے پہلے السلف اصل سروی سرب سال ہے سے مراد کیا سرب سال ہے سے مراد ہے بالکل لکو بھی مانا بھائی کا ہوتا ہے جو آیا پہلے گزر گیا ہے اچھا قرآن میں سلف کا لفظ آیا ہے بھائی قرآن میں آیا جو پہلے جو جواب دے اسے انعام ملے گا آیا ہے سیلف کا ذکر قرآن میں لفظ آیا ہے ہاں ہاں بتائیں دلی ذکر کریں ظاہر باتوں اندازہ لگانے ہوں گے ذکر آیا ہوگا دلی پوچھ رہا ہے مولانا ہاں وري عايز روصه اچھا ولا تنكحو ما نكح بابكم من النساء الا ما قد سلف انه كان باحشا ومقتا وساء سبيلا ادي अदर लोगन कहे कि سبب یہ کو بنانے کے لیے لائے جواب غلط مانا جاتا لیجیے ہاں الا ما قد سلف قران من ادم الدوایا يا اياسلفك الذكر سلفا للآخرين جو گزرنے کا معنی آتا ہے تو اس کا معنی گزرنا یہ لغوی معنی شرعی معنی مراد اس سے صحاب کرام تابعین ائمت العظام اور ایسے قرون مقبرہ تین صدیوں میں جنہوں نے یہ منہج کو اختیار کیا جنہوں نے سنت کو کلازن کیا اور بدعات سے دور رہے اور قیامت کے صبح تک جو اس منہج کو اپنائے وہ بھائی سلفی ہے سلف سال کے محج پر چلنے والا ہے اچھا یہ تھا پانچواں نام چھٹا نام ابھی بھی بھائیوں نے ذکر کیا تھا کیا ہے احمد الحدیز یہ بھی مشہور ہے پرانا نام ہے کیوں پر آ؟ اس کا نام احمد الحدیث پڑا اس لیے حدیث کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اولی سنت پہلی سنت تقریری سنت تو یہ ان کی نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے اس پر عمل کرتے ہیں اس کو نشر کرتے ہیں اس کو ظاہری طور پر لیتے ہیں باتی طور پر بھی لیتے ہیں یعنی ہر وہ حدیث جس کا تعلق ظاہر سے ہو باطن سے ہو عقیدے سے ہو سلوک سے ہو اخلاق سے ہو اعمال سے ہو سب کچھ لیتے ہیں اپناتے ہیں اس کو مقدم کرتے ہیں اور حدیث کا ایک دوسرا معنیٰ قرآن بھی آتا ہے وہ میں من اللہ حدیثا اور اللہ رب العزت سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے تو حدیث اس طرح بھائی حدیب بھی وہی معنی ہوا اہل القرآن وہ سننا اہل الننا وہ ایسے اور بھی نام ہے بھائی ختم ہو گئے اور نام بتائیں ہاں اب تعبت المنصور جس کا ذکر ابھی میں نے شروع میں حدیث میں ذکر کیا وہ فرق جسے مدد مدد ملنے جسے مدد مل رہی ہے جس کی مدد کی جا رہی ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو تائبت المنصورہ بالکل یہ شرح نمبر آٹھ ہو گیا سات ہو گیا ایسے اور کیا ہے الفت الناجیہ نجات پانے والا گرتا دنیا میں شبہات اور شہوات سے بدع اور خرافات اور خزعبلات سے اور آخرت میں جہنم سے ایسے ہی ان کے ناموں میں ایسے ہیں بھائیوں اہل الاتباع تو یہ چند اہم ان کے نام تھے بار اس کے بعد میں آگے بڑھ رہا ہوں اور یہ سب تمہیلی باتیں تھیں آگے بڑھ رہا ہوں اس میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کی اہم خوبیاں کیا ہیں یا اہل سنت والجماعت یہ جو مسلک ہے مسلک کے اعتبار سے منہج کے اعتبار سے ان کا جو عقیدہ ہے اس کی اہم خوبیاں اور انتیازی خصلتیں کیا ہیں تو نمبر ایک سلامت و مصدر طلب کی جہاں سے یہ اخذ کرتے ہیں وہ بھائیو درست درست ہے صحیح ہے سلیم ہے قابل اطمینان ہے کیوں اس لیے ان کا اعتماد کس پر ہے قرآن و حدیث پر اور ایسے ہی سلف صالحین کے اجماع اور ایسے صحاب کرام اور تابعین کا اقوال تو ان کے اندر انحراب نہیں ہے ان کے اندر بدعات نہیں ہے ان کے اندر گمراہیاں نہیں ہے ان کے اندر شبہات نہیں ہے تو یہ بھائیو ان کا جو مصدر ہے جہاں سے اخذ کرتے ہیں وہ ایک دم سو پرسنٹ ایک دم ہے کیوں اس لیے قرآن اور صالحین کے اقوال کو یہ مقدم کرتے ہیں اور وہیں سے اخذ کرتے ہیں دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ منحجی مسلک عقیدت اہل السنہ الجما کی خوبی یہ فطرت سلیمہ کے موافق ہے اور عقل سلیم کے مطابق ہے اس میں بھائیوں جو اور فرقوں میں شبہات شہوات اور ایسے ہی جھوٹی باتیں بہتی بہتی باتیں بکواسیں آپس میں جو تضاد ہیں آپس میں با باتیں ٹکراتی وہ نہیں ہے ارے سبھی مثال مثال سے بات واضح ہوگی رابضیوں کے متعلق مسئلہ یہ سن لے کہتے ان کا جو بارہواں امام تھا جس کا نام تھا محمد ابن الحسن العسکری کیا نام تھا محمد ابن الحسن العسکری کہتے ہیں محمد ابن الحسن العسکری شامربا میں ایک نفق سراخ میں گھس گیا عمر اس کی پاس سال چھ سال کی تھی کب سن دو سو چھپن اور ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہوں گے وہ کہتے ہیں المحدی المنتظر المام المنتظر اور ایسے ہی جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو کہتے ہیں آج جل اللہ خورا جو اللہ چالا ان کو جلد سے اس سوراک نکال دے تو یہ بھائیوں دو سو چھپن کتنا سال گزر گیا کتنا سال سب سے پہلے جو جواب دے گئے نا بزنس چاہیے ایسے نہیں بھائیو آنند آنند جواب دے سوچ لے جب تک تو سب سے پہلے سوچ لے جواب دے ہاں غلط غلط یہ اسے ہمیں ملے گا یا ہمارے وقت میں سے وہ تو بھائیو مالش میں انتظار کرتا ہوں ہدیہباد میں بعد میں ہم لوگ تفاہم کر لیتے ہیں اچھا بھائیو گیارہ سو بیاسی سال گزر گیا حساب میں کچے ہیں بھائیو بھائی الوے عقیدے میں کچے نہ رہے ہاں مسلک میں کچے نہ رہے حساب میں آگے پیچھے ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں کچھ ریال کم دوسرے کو دو زیادہ آپ نے دے دیا کم کوئی بات اس سے ایمان اور عقیدہ نہیں خراب ہوگا اچھا بھائیو تو یہ اب دیکھیں گیارہ سو بیاسی سال گزر گیا کہتے ہیں کہ ابھی دیکھو حضرت ہاں ممکن ہے بھائیو عقل انسانی میری بات گھس سکتی کہ کوئی آدمی زندہ رہے ایک سراخ میں ایک بل میں گزا ہے بھائی اس میں ایک چوہا ایک کیڑا مکوڑا بھی استنا ہے تو یہ کیسے ایک انسان جیسے یہ کا ایسے آپ لے لے سوفیوں کا دیکھیں کس طرح ان کے اندر کچھ ایسی باتیں جو آدمی کے عقل میں نہیں غصے اور قرآن و حدیث کے ایتم خلاف کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیاناً بیداری میں آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کا معنی ممکن آپ میں سے بھائی ہیں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل کے نماز میں دیکھا ہو اب اس طرح ماشاءاللہ صحابی ہو گئے انہیں بتانا چاہیے اسٹیپ کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ بڑھا دیں جو ان کے بھائی حدیث کے رسوس موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے صاحب اکرام نے اپنے ہاتھوں سے غسل انہوں نے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دفنایا بخاری کی روایت کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اپا بت انس حکومت رسوم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاب سے خطاب ہو کر یا مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کیا تم لوگ کی طبیعت تم لوگ کا دل مانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ گیا ہو سب کو اس بات کا یقین ہے اور آج آ کے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایانند دیکھنا ممکن ہے بہرحال تو بھائیو یہ جو اہل سنت جو جماعت کا عقیدہ ہے اس میں یہ بکواس خرافات یہ باتیں ایسی نہیں ہے کی خوبی اس منہج کا منہج اہل سنت و جماعت یا مذہب اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ اس منہج کا صنعت جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے صحابہ اکرام سے ملتا ہے تابعین سے جا کر ملتا ہے باقی اور طلب کے جو ان کی باتیں ہیں عقائد ہیں آگے جا کر منتقل ہو جاتا ہے مسلط عید ملا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سند مختصر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ آپ نے نہیں منایا صحاب اکرام نے نہیں منایا تابعین نے اب تک جو اس راستے پر چلنے نہیں منا رہے کیوں نہیں منا رہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کیا اور یہ منانا ضیافتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کی توہین ہے ایک جرعت ہے جسارت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتہاں گویا بندہ متحم کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں کیا اسی لئے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جس نے یہ بات کہی کہ دین میں بدعت جائز ہے اور اس, کو اس نے اچھا کہا اکرم صلی اللہ کو کو نے اپنی پوری کر دی اور اسلام کو لیا تو ان کا سنع دیکھیے مقابلے جو مناتے ان کا سرک کہاں جا کر روکتا ہے جا کر پہنچتا ہے چوتھی سدی چوتھی صدی سے پہلے تیسری صدی دوسری سدی قرون مرا صحابہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے یہ ملک سند سنت ہے یہ کٹی ہوئی سند اور یہ متصل وہ اس اصلاب تک نہیں ہے اور پھر اس طرح آٹھویں صدی میں کچھ اہل علمائیں اور کچھ دلیلیں ڈھونڈنے لگے اور کچھ دلیلوں سے انہوں نے سترار کیا کہ ہمیں دلیل مل گئی کہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے اچھا تو आप تک पहले آٹھ سدی پہلے چار سبھی پہلے یہ قرآن حدیث نہیں پڑتے تھے اتنے بڑے بڑے تو بھائی ہم سوچنے والی بات ہے اسی لیے ایک اہم کرج لیں جو حق پر ہے اہل سنت وال جماعت ہے قرآن و حدیث سے اپنے عقیدے کو اپناتے ہیں اور جو اہل باطل ہیں اپنا عقیدہ اپنا لیتے بعد میں سہارا ڈھونڈتے ہیں خوشی سے دلال کرتے ہیں زبردستی مخہوم اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں ساتھ میں مطلب طور طواف چکر لگانے کے بعد پھر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے بہرحال بھائیوں اور محترم ساتھی ہو چوتھی خوبی اس عقیدے کا عقیدہ اہل سنت سنتواب کہ یہ ہے کہ اس میں بھائی یہ منہج یہ اکیلا واضح آسان ہے آسان ہے ایک بڑا آدمی چھوٹا بوڑھا مرد عورت بچے سبھی سمجھ لیتے ہیں نہ کہ اور فرقوں میں جو کچھ بھائیوں اس طرح کی بکواس باتیں ہیں دوہارا سبھی نے مثال جبریل امین کیوں حدیث ہے تو بھائیوں آپ میں سے نہیں سنا ہے سبھی جانتے جب جبریل امین آئے ایک آدمی کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے حجنی عنل اسلام عنل ایمان عنل اس حدیث کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں या सुने क्या سمجھنا مشکل ہے آسان ہے یہ مراتب الدین پورے آگے اس میں جبکہ اس کے بالکل میں سے صوفیوں کو لے لے کہتے ہیں دین میں شریعت ہے حقیقت ہے کیا ہے شریعت ہے حقیقت ہے شریعت عام لوگوں کے لیے ظاہروں کے لیے جو ہم سبھی ہیں اور حقیقت عامر بلا آفتا کے لیے ہے یا کہتے ہیں دین میں ظاہر ہے باتیں ظاہر ہم عوام الناس کے لیے باطن ان کے خاص ہم لوگوں کے لیے ہے اور اس کے ذریعے بھائی و عوام الناس کو انہوں نے دھوکہ دیا اور پھر اس طرح بہت سے محرمات کو انہوں نے ارتکاب کیا دین کے نام پر دین کے نام پہ محرمات کے کی ارتکاب کیا کیوں کہتے اس لیے مرحلت القین تک پہنچ جائے ضرورت اب ان کے لیے جنا جائز ہے شراب پینا کوئی حرج نہیں ہے مرحالتوں یا کہیں تک پہنچ گئے اور آپ جب انکار کریں گے تو کہیں گے ارے حضرت ہاں زنا حرام ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ارے حضرت پہنچے ہوئے ان کے لیے جائز ہو گیا تکالیف شاقت ہو گئے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحہ تک اللہ کا ذکر کر رہے عبادت کر رہے صحابہ کرام بھی راشدین یہ اس مرحلت تک نہیں پہنچے اور ان کے عیمہ پہنچ رہے ہیں تو یہ بھائی دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایسی فلسفی باتیں کہیں جس سے ایک حقیقت میں صحیح بالفطرہ اقرے سلیم والا آدمی قبول نہیں کرتا اس کا دماغ نہیں مانتا ہے اپنا یا اس کا دماغ میں بات نہیں مستی ہے ایک اپنے ساتھی ذکر کر رہے ہیں کہ ایک پیر ہے ایک پیر ہیں ذکر بھی جدہ میں نے وہ حضرت اور بیچ میں تھا لینڈ گئے تھے اوروں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ ایک ہاتھ میں جان ہے اور لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں بعد میں جب کچھ لوگوں نے توکا تو کہا کہ دیکھیے بات صحیح ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا آپ جو کہہ رہے صحیح ہے ہمارے ہاتھ میں جان تھا اور وہ لڑکیاں ناچ رہی تھی لیکن وہ بہتر اور اچھا اور صحیح وہی جانتا یا تو میرا اللہ یا تو نہیں یعنی کیا کر رہے تھے گرو جی ان ساتھ ناچ رہے تھے بالکل مصروف رہے تھے کس طرح جو دھوکہ دیتے ہیں یہ صحیح جو منہ ہے اس میں بکواسے نہیں ہے بھائی واضح ہے آسان ہے سب کے لیے سب سمجھ سکتے ہیں بہرحال ایسے ہی خورابات میں مثلاً یہ لا لہ یا عارفین کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے یہ یا لا اللہ یہ عابدین کا ہے اور یہ کیا ہے ان کے جو خاص ہیں محتفین تو بھائی یہ سب تمام کیا تماشے ہیں بہرحال ان کے میں سے یہ بھی آتا ہے کہ کچھ صوفی پڑھتے تھے اللہ اللہ اللہ تو کہا گیا کیوں نہیں پورا پڑھتے کریم لا اللہ اللہ تو جواب دیا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ ایسا نو نفی کے بعد ہماری موت واقع ہو جائے لا اللہ پڑھوں بس موت واقع ہو جائے اللہ خبر کتنا دیکھیے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ صبح شام ایسے ہی کئی مقامات عرفات کے دین ایسے ہی جب آپ صفا پر چڑھے بہرحال آپ نے پورا ذکر بتایا اور ان کا اشیا کیا ہے اللہ ہوں اللہ ہوں بس پڑھ رہے ہیں جو ذکر ان کے محکے کا بہرحال بھائی اور مختلف ساتھی پانچویں خوبی اس کی یہ ہے اس منہج میں اس مسلک میں منہج اہل سنت والجماعت جماعت کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر بھائیوں اعتبار اور ایسے ہی طرح یعنی آپس میں باتیں ٹکراتی نہیں ہیں آپس میں تضاد نہیں ہے نہ اس میں نہ کوئی اشکار ہے اس لیے جو حق ہے بھائیوں وہ حق آپس میں ٹکراتا نہیں ہے آپس میں ایک کلام دوسرے کلام کا رد نہیں کرتا ہے بلکہ ایک کلام دوسرے کلام کے مشابے رہتا ہے ایک کلام دوسرے کلام کی تصدیق کرتا ہے اختلاف اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ قرآن کلام نازم ہوتا ہے تو بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں تو جو باطل پھرتے ہیں اس میں اس طرح بھائی اختلافات پائے جاتے ہیں آپس میں باتیں ٹکراتی رہتی ہیں جس طرح کے آپ کہتے علی رضی اللہ عنہ معصوم تھے اللہ معا کی طرف سے وحی ہوتی تھی پھر کہتے ہیں انہوں نے مکرح کراہت کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلیفہ تسلیم کیا اور بیعت انہوں نے کی یا بیات دی یہ کیسے ہو سکتا ایسے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے نبا پہنچاتے ہیں نقصان دور کرتے ہیں اور دنیا کی لوگوں کے کام آتے ہیں ان کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں ان کی حاجتوں کو ہٹاتے ہیں بلکہ ایسے ایسے خوراکات سناتے ہیں کہ حجر اسود میں انہی کی تصویر نظر آتی رہتی ہے اچھا پھر وہی حسین رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے دیکھیے کس طرح یہ تناقض اور تو بہرحال چھتی خوبی یہ ہے کہ اس منہج میں بھائیوں شمولیت ہے اور ایسے ہی ہر زمانے کے لیے ہر جگہ کے لیے ہر امت کے لیے یہ بھائیوں اس پر عمل کرنا اس کو لینا حمل آسان ہے ممکن ہے بلکہ بھائیوں کوئی بھی یا کسی کی بھی زندگی مکمل یا استقامت میں استقامت پر نہیں ہو سکتی جب تک نہ اس منہج کو اپنایا جائے ایسے کو بھی یہ ہے کہ اس کے اندر بھائیوں ہمیشگی ہے یہ منحج ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم رہنے والا ہے قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے اگرچہ بہت قسم کی مصیبتیں آئی ان کے خلاف ان کو ہٹانے کے لیے ان کو مٹانے کے لیے لیکن بھائیو یہ ہمیشہ ان مشکلات کے سامنے ان حربوں کے سامنے وہ یہ اس کا موقف یا یہ منہج باقی رہا اور ایسے ہی ثابت رہا اج مسمم رہا اور ایسے قیامت کے صبح تک باقی رہے گی جس طرح کی وہ حدیث میں نے ذکر کے لا تجاروائے من لا حتى لائے ہماری امت کا ایک گروہ ایک طائفہ اس کی مدد کی جائے گی مدد ملتی رہے گی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو اس کے خلاف رہے گا قیامت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ترمی اللہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل البخاری سے سنا جو کہتے ہیں میں نے علی ربن المدینی سے سنا ہم اصحاب الحدیب و اصحاب حدیث ہے منہج کے اعتبار سے جو حدیث کو اخذ کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں آزمی خوبی یہ ہے کہ اسی کے اندر سلامتی ہے نجات ہے جس طرح کی کشی نوح جو اس پر سوار ہو گیا تو اسے نجات مل گئی اور جو جس نے رفض کیا کہ میں بہت سے اونچے اونچے پہاڑوں کو جانتا ہوں تو اس کو غرق ہونا ہے اگرچہ نو علیہ السلام کا بیٹا ہی جو نہ ہو ایسے ہی نو ہی خوبی بھائیوں اور محترم ساتھیوں یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ اہل سنت اور جماعت کا ہے یہ الفت والا عقیدہ ہے یا الفت والا منہج ہے اس میں اتحاد اور اتفاق کا حل ہے اگر اس عقیدے اہل سنت اور جماعت کے علاوہ اور کسی بھی مسئلے پر کسی بھی ضابطے یا قائدے پر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا کوئی چاہتا ہے امت اسلامیہ میں تو اپنا وہ ضائع کر رہا ہے وہ ناممکن ہے اسی لیے سلم صحیح اس وقت کیوں ان کا غلبہ رہا اوروں پر اس لیے کہ وہ سب اسی عقیدے اہل سنت والجماعت پر یہی عقیدے اسلامیہ پر منتحد اور منتقل رہے دسویں خوبی یہ ہے کہ اس منہج میں اس عقیدے میں ان خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اس میں بھائی جو روح اور ایسے ہی دل اور جسم کی ضرورتیں ہیں یہ تمام ضرورتوں ہیں, ضرورتیں یہ پائی جاتی ہیں اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے اس کے اندر اعتدال ہے توازن ہے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے روزہ رکھتے تھے رکھتے رہتے تھے آخری رات اتحائی رات قیام اللہ تاجد کی نماز پڑھتے تھے تو کیا بھائی صرف عبادت کرتے تھے کیا صرف عبادت کرتے تھے کھانا بھی کھاتے تھے بلکہ میسر ہوتا تھا تو اچھے کھانے بھی کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے ہی آپ عبادت کھانے کے متعلق پھر ایسے ہی شادیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے نہ کہ عبادت کے لیے منقطع ہو جاتے تھے نہ کہ جس طرح کہ ہم اور مسلک اور مذہب میں سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا خلاوت کا دربار چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے اور عبادت کرنے لگے جانوروں کے ساتھ یا ایسے ہی وہاں کے جو غابات یا جنگلوں میں ان جانوروں کے ساتھ ایسا نہیں یا ایسے ہی بھائیوں عبادت کرتے تھے جو پوری رات عبادت ہی کرتے رہتے تھے یا ایک قدم پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن پڑھتے تھے پھر دوسرے قدم پہ دور آدھی پوری کرتے تھے یہ بھائیوں صرف عبادت نہیں ہے اور ایسے ہی اس کے بالمقابل کچھ لوگ دین کے نام پر کا نام لے کر ہی عیاشی کرتے ہیں اور ایسے ہی قبائل کا انتقام کرتے ہیں پہلے کے جو صوفی تھے وہ اسے وانوں میں مبالغہ کرتے تھے عبادت میں زیادہ مبالغہ غلو کرتے تھے جبکہ گرو جائے اور دوسری ربیع صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آبائی کے کو ٹوکا انکار کیا جب انہوں نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے ہم پوری رات نماز پڑھیں گے پورا سال روزہ رکھیں گے تو غلو کرتے تھے آج کل کے بہت سے صوفیا کیا ہیں دھیر کے نام پر دین کے نام پر بربادیاں بہت سے کارنامے کرتے ہیں جوان لڑکیوں سے پیر دباتے ہیں اور تنہائی میں جوان لڑکیوں کا علاج کرتے ہیں آئے اور واضح طور پر بھائیوں فحاشی کرتے ہیں دین کے نام لے کر شراب پیتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں کبیرہ گناہوں میں انتقال کرتے ہیں تو یہ تمام یہ چیزیں ہیں بھائیوں اس میں اسلام میں یہ یعنی نہیں ہے اور یہ عقیدہ اہل سنت ال جماعت میں یہ توازن ہے جس میں روح کا بھی اہتمام ہے جسم کا بھی دل کا بھی جس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا سلمان نے رضی اللہ علیہ سے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آپ نے یعنی کی ان نل رب کالے کا حقاً وہ ان نل کا لہ لے کے حق انارت الجی حق کے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے کہ اس کی عبادت کرو ایسے ہی تمہارے نفس کا بھی حق ہے کہ اس کا خیال کرو آرام بھی کرو اچھے سے کھاؤ پیو پہنو ایسے ہی تمہارے اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ ان کا یہ حق پورا کرو تو ہر حق کو مکمل کرو یہ بھائیو چند اہم خوبیاں تھے اہل سنت والجماعت۔ کے عقیدے کا اب یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس منہج پر اس عقیدے پر چلنے والے لوگوں کی خوبیاں کیا ایک تو مسلک کے اعتبار سے وہ خوبیاں میں بیان کیا ایک افراد کے اعتبار سے خوبیاں بیان کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اس طرح جان لیں کہ اہل سنت و حقیقت میں کون ہے حقیقت میں اہل سنت و جماعت کون ہے صرف نام لینے سے کافی ہو جاتا ہے آدمی خلاس اہل سنت و جماعت کا ہو جاتا ہے تو بھائی جو محترم ساتھیو ہو پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث پر اقتدا کرتے ہیں اپنے عقائد عبادات معاملات سلوک اخلاق قرآن و حدیث سے لیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیکم امرین لن کرم ما کم بهما کتاب اللہ سنت ہی میں جو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں مضبوطی سے بکلو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے اللہ کی کتاب اور میری سنت امام مالک نے اپنی موتا میں روایت کی ہے تو یہ اہل سنت الجماعر کے جو افراد ہیں ان کے جو علماء ہیں اور ایسے ان کے جو مشاہد ہیں لیکن آپ اور فرقوں کے بارے میں غور فکر کریں صوفیوں کے نزدیک کہاں سے وہ عقیدت شریعت احکام لیتے ہیں خواب سے بھی لیتے ہیں خواب میں ان کے بزرگ آ گئے کچھ کہہ دے ان کو فوراً لے لیں گے خلاص وہ کرامت سمجھیں گے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے کسی بھی شکل و صورت میں فوراً مان لیں گے اور بھائیو وہ جبکہ یہ جاننا چاہیے ہاں شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل خواب میں اختیار نہیں کر سکتا ہے یا آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب میں نہیں آ سکتے ہیں الا جب بھی آئے تو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گی بات صحیح ہے لیکن شرط یہ ہے جس طرح بیان کیے گئے ہیں قرآن میں حدیث میں جو صحابہ کرم نے کر کیا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں جس سے کئی باتوں کی وضاحت ہو جائے گی ایک بھائی ملے ہم سے کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہم نے کہا بتائیے کس طرح خواب ہے آپ کا تو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد میں داخل ہوا اور پہلے سب میں پہنچا تو امامت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو میں نے آپ کے پیچھے میرے نماز پڑھی جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے دیکھا آپ کی گاڑی پوری سفید ہے پیارا گھائی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ممكن ااخير وقت اذا صلى الله عليه وسلم چند چودہ ذکرات بیس سے زیادہ نہیں تھے اسی درمیان چند بالکل سمید ہوئے تو یہ یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے یعنی شیطان دوسری شکل اختیار کر کے دھوکا دے سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی شکل لے کر نہیں آ سکتا تو مہاراج بات یہاں تک نہیں اکڑی کہا شہید کو ختم کر دیتا نہیں آگے بڑھا کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی پیچھے پیچھے گیا تو آپ نے ہمیں تین تعلیمات دی ابھی یہ صوفیوں کو شہران اسے خواب کے ذریعے انہیں گمراہ کیا خواب سے شریعت لیتے ہیں کام لیتے ہیں تو یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بہرحال کا میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا آپ نابی نا بھی تو یہ شیطان آیا اور یہ تعلیمات دے کر گیا بلکہ ایک اپنے ساتھی کو جانتا ہوں بھائیوں وہ کہہ رہا کہ ہماری عمر کا ایک بچہ پاکستان میں تھا اس کی عمر اس وقت چھ سات سال کی تھی اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے جمع کیا وہ ولی کے لیے یا استبر کے لیے اس لیے خام میں بزرگ آئے تھے کہ کہا اس بزرگ نے کہ اپنے بچے کو ہمارے لیے قربان کرو کر دیا یہ یعنی ماشاءاللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے مقامی نے مل گیا یہ کرام کے خواب سچ ہوتے ہیں انہیں تو جہالت ہے لیکن یہ صوفیوں کے پاس تھوڑی ہوتا ہے اسی لیے شیطان خواب کے ذریعے انہیں گمراہ کرتا ہے اور کبھی صحاب کرام کی شکل میں یا اکرام بتاتے جاتا ہے کبھی ابراہیم علیہ السلام میں یا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہوئے کبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے انہیں دھوکہ دیتا ہے بہرحال اس طرح آپ دیکھیں مثلافیوں کا یہ اپنے عقائد کہاں سے لیتے ہیں اپنے سے جن کے بارے میں انہوں نے یہ دعوی کیا کہ معصوم ہیں معصوم عی ہم کی طرح ان سے وہ دیتے ہیں ایسے اپنے اہل الکلام اور فلاسفہ جو ہیں وہ عقل کو مقدم کرتے ہیں اپنی عقل سے قرآن و حدیث کے نصوص کو توڑتے ہیں اگر ان کے عقل کے مطابق ہے تو لے لیں گے اگر وہ قرآن و حدیث ان کے عقل کے مخالف ہے تو حد کر دیں گے کیوں اس نے معیار کیا ہے ان کا میزان تراسل کیا ہے یہ ان کی عقل ہے اچھا دوسری خوبی بھی اہل سنت جماعت کے افراد اس مسلک پر جو چلتے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نصوصر جو ہیں قرآن و حدیث قبول کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اور ایک بات کا اضافہ کریں اور قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جس طرح سلف صاحب صحابہ نے اور ایسے ہی نقل کو عقل پر مقدم کرتے ہیں یعنی قرآن و حدیث کو عقل پر مقدم کرتے ہیں اور وہ عقائد وہ عقید کے مسئلے مسائل جس میں عقل کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے جس کا تعلق غیر سے ہے اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں اور ایسے ہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہر حکم میں فرمان میں حکمت ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس حکمت کو سمجھیں اور اس طرح وہ اپنی عقل کو اپنی عقل کو نہیں پیش کرتے ہیں یا مقدم کرتے ہیں قرآن و حدیث پر بلکہ قرآن و حدیث کو مقدم کرتے ہیں اپنی عقل و رائے پر جس طرح کی اگر یہ دین کا دار و مدار صرف عقل پر یا اگر دین کا مدار عقل اور رائے پر ہوتا تو مسح والے درابوں پر موزوں پر کہاں کیا جاتا ہے نیچے والے سطح پر جب یہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم بالائے حصہ پر مسح کر رہے ہیں تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ اہتمام اور بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں یہ محنت کرتے ہیں اور اس کی اہمیت دیتے ہیں اس مقصد کے لئے جس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے ہم سبیقو پیدا کیا يعني اللہ تعالی کے عبادت کو خاص کرنا خالص کرنا اس لئے کہ تماما بیا کراما یہی من هجرحا اللہ تعالی فرماتا ہے وَقَدْ بَعثْنَا فِي كُلِّهُ وما رسلنا من قبلك من رسول نے رسول بھیجا ہر رسول کی دعوت کی پتا کیسے ہوتی تھی اللہ کی عبادت کرو اور تازو کی عبادت سے بچو یہی لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب ہے ایسے ہی اللہ تعالی نے سورۃ الاعراف ماعود میں انبیاء کرام کا واقعہ ذکر کیا اور ہر نبی کی دعوت کی ابتدا کیسے ہوئی اللہ تعالی نے واضح دعوت کی ابتدا لقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قالوا يا قوم الله عباده ترو اس کے علاوہ تمہارا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی الاه نقام ہو قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره واين دعوا قوم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره واين مدنا قوم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره تماما یہ کلام اس پر ان کا اتفاق ہے کہ ان کی دعوت بھائیو کیا رہتی تھی خالص اللہ پہلی دعوت ان کی یہی ہوتی تھی بہرحال بھائی اور محکم ساتھی اسی لیے یہ اہل سنت الجماعت اس مسلک پر چلنے والے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر عقیدے میں انحراف نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالی کے سامنے جھکتے ہیں اس لوگوں کو آپ دیکھیں خبروں کے سامنے جھک ہیں قبروں کا تواب کرنے لگتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کہنا ہو بل بنداتی کباب صرف اللہ تعالیٰ کے پرانے گھر کا کریں یہ قبروں کا بھی دباؤ کر بیٹھتے ہیں ایسے تعویز تاویز گنڈے لگائے رہتے ہیں ان کے سینے پر دیکھیں گے نظر آئے گا بچوں پہ بیوی کے سینے پر گھر میں گاڑیوں میں جوتے لوح ہے قرآن اس سے ان کا تعلقات ہوتا ہے ایک بلی راستہ کاٹتے تو اس کے لیے گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں بس سکون بچوانی لیتے ہیں اور ایک عقیدے سنت کو جماعت پر لا اللہ صحیح معنومت پڑھنے والا اس کی کوئی فرواحہ یہ کرتا ہے اس لئے جھکتا ہے تو صرف رب العزت کے لئے عبادت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی اس لئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں گرتا ہے فلا تخافوہم وخافو لئین کرتن اس آیت پر عمل کرتا ہے کہ کسی اور سے نہیں درتا ہے درتا ہے تو صرف اللہ رب العزت سے اس لئے حقیقت میں وہی مؤمن ہیں ایسے بھائیو چوتی خوبیہ ہے ان کے اندر اتباع ہے ن اتباع ہے یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے علاوہ اور چیزوں کو دین میں داخل نہیں کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے آگے کوئی اور چیزیں نہیں لاتے ہیں پیش کرتے ہیں نہ اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کرتے ہیں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تجاوز کرتے ہیں ان کا پورا یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے باس نہیں بلایا جب تک نہ آپ کے ذریعے شریعت مکمل ہو گئی آج شرین ہم نے تمہارے لیے تمہارے لیے مکامل کر دیا مکمل کر دیا کمپلیٹ کر دیا اب ذرا بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کوئی ایک مسئلہ بڑھائے کوئی ذکر کوئی دعا کوئی نماز کوئی عید کوئی اور سیدھے درود و سلام کے اس لیے مکمل ہو گیا جو بات مکمل ہو گئی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے اس میں آپ مزید اضافہ نہیں کر سکتے ایک گلاس کو مکمل آپ دودھ سے بھر دے تو اس کے بعد بھائی اگر اور بھریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا آپ نقصان پہنچا رہے ہیں خلر ڈال رہے ہیں اور گرا رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں اور یہی نتیجہ ہے جو آج یہ بتاتوں کے کائن ہیں آج بھائی وہ پر جم جاتے ہیں اور اسی جگہ پر بہت سی سنتیں مردہ ہو جاتی ہیں اور مردہ کر دیتے ہیں بہرحال بھائی محترم سات پانچویں خوبین کی یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی امام معظم نہیں ہے کوئی بھی امام عزم نہیں ہے جس کا مکمل یا پورا کلام عقز کر لیتے ہیں اور جو اس کے قائل نہیں ہوتا ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں سوائے سوائے کون بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اوروں کی باتیں اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس کو لے لیتے ہیں انہیں اما کا احترام کرتے ہیں ان عالموں کا احترام کرتے ہیں اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف ان کا ہے ان کی بات ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں جس طرح کی امام مالک رحم اللہ نے کہا کل ہی اللہ قبر ہر کسی کی بات لے سکتے ہیں رد کر سکتے ہیں صحیح ہو سکتی غلط ہو سکتی ہے سوائے یہ قبر والا اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا جبکہ اور فردوں میں بھائیوں تعصب ہوتا اپنے اماموں کی بات کو نہیں چھوڑتے ہیں ان کی جان چلی جائے پکڑے رہتے ہیں مضبوطی سے جس طرح ایک ڈوبنے والا آدمی کوئی بھی سہارا لیتا ہے تاکہ ڈوبے نہیں یہ قرآن و حدیث کی طرف تو ہی نہیں دیتے ہیں ان کے امام نے کہہ دیا تو خلاص۔ قرآن و حدیث پر مقدم ہے پہلے امام کا قول پھر اس کے بعد قرآن پھر اس کے بعد حدیث پھر اس کے بعد صلی صحتین کہ اقوال اور ایسے ہی ان کے شہادت ہے چھتی خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ حضرت اس منحط پر چلنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شماع یا کے بارے میں آپ کی صفات خلقیہ اور خلوقیہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کی تقریرات کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں اور بھائی یہی میں کہتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ اور جو لوگ ہیں وہ اپنے اماموں کے بارے میں اپنے عالموں کے بارے میں اور اپنے باباؤں کے بارے میں پیروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ اپنے عالموں کے بارے میں اپنے اماموں کے بارے میں جانتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں ادھر اگر ایک مسابقہ ہو جائے ابھی اسی وقت مسابقہ ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق تو رب العزت کی قسم تو رب العزت کی قسم اہل سنت والجماعت جماعت والے سب حاصل کر لیں گے اور جیت جائیں گے اور ایسے ہی وہ جو دعوی کرتے ہیں محبت کا اور ابھی عید ملا دبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے وہ سب سے زیادہ پیچھے رہیں گے انہیں تو اتنا نہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر ہوئے ہیں بارہ الاول یہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ اور ایسے میلاد میں چار پانچ اقوال موجود ہیں کب پیدا ہوئی تو جنہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے بارے میں یا آپ کی یوم پیدائش یا یوم وفاد کے بارے میں یہ تحقیق نہیں ہے تو کس طرح بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں علم رکھیں گے تو بہرحال یہ چھٹی خوبی ہے ساتویں خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ دین میں مکمل طور پر داخل ہوتے ہیں کہ کچھ جو ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہے تو لے لیتے ہیں اور جو ان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے تو رب کر دیتے ہیں اب اتنے کتابیں باد والی بات نہیں ہیں بلکہ اس پر حمل کرتے ہیں یا اسلام میں والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو اس طرح بھائی پورے پورے داخل ہو جاتے ہیں مکمل طور پر آدمی بھی یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے میں جو کئی نصوص ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے جو عدل ہوتے ہیں یہ تمام پر نظر ڈالتے ہیں اور اس میں جو متشابہ والی باتیں ہوتی ہیں اس کو مح محکم کی طرف رد کرتے ہیں جو واضح دلیل ہوتی ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں نہ کہ کچھ ایسی حدیثوں میں جس کو آپ مثلا کہہ سکتے ہیں متشابہ بات اتنی واضح نہیں ہے اسی کو اصل مان لیتے ہیں اور باقی واضح نصوص قرآن و حدیث کو رد کر دیتے ہیں مثلا اور وہ سب كم باقی ہے اس لیے احتساب بیان کر رہا ہوں تو حدیث مثلا مسلم دیمام احمد کی ہے ترمذی کی الاعمى النبي صلى الله عليه وسلم کے پاس اور اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کریں کہ ہماری بین واپس ہو جائے اور وہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رتبہ کے صدقے میں سوال کرنا جائے جبکہ وہاں سے دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تو آم مانگو بکال رب رونی صاحب اتنے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اذا ال اللہ یہ تمام کو چھوڑ دیتے ہیں اور جبکہ اس حدیث میں استدلال کرنا غلط ہے اس حدیث کا معنیٰ ہے اللہ کا بے نبی کا جو ہے کا نبی یعنی وہ شخص آیا تھا سفارش یا وہ شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے کے لیے کہ اس کے حق میں دعا کریں اور یہ جائز آپ بھی شیخ آئے ان سے ملاقات کرنے کے بعد میں شیخ ہمارے حق میں دعا کریں جائز ہے ایسے وہ بھی آیا تھا اور اگر نری صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے جاہ و مقام سے سوال کرنا جائز ہوتا ہے تو اسے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہی زمان مانگ لیتا ہے وہیں سے بیٹھے بیٹھے کیوں آتا پھر آتی کیوں اپنے آپ کو دھکا تھا بہرحال تو ایسے بھائیوں ہیں یا کبھی کبھی زبردستی کچھ استدلال کرتے ہیں مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ چار پرندوں کو ذبح کر دو بوٹی بوٹی الگ کر دو پھر پکارو کہتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا چڑیوں کو پکارا چڑیا اس وقت کیا زندہ تھی یا مردہ تھی مردہ تھی اگر ہم مشرف کہاں سے جوڑ دیتے ہیں جبکہ اللہ نے حکم دیا اور قرآن و حدیث کے پورے نصوص موجود ہیں وہ سب نہیں نظر آتے ہیں اور یہاں سے زبردستی گھما پھرا کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نوی خوبی یہ ہے ان کے اندر بھائیوں علم کا اہتمام پائیں گے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرنے کا اہتمام پائیں گے نہ کو کہ ہے علم کا اہتمام کر رہے ہیں عبادات میں سر یا عبادات میں اہتمام کر رہے ہیں اور علم سے دور ہے جس کی وجہ سے غیر شریعی طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اسی لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں صاحب کرام اسلام آپ دیکھیں گے اس دونوں میں آپ پائیں گے انہوں نے سب تک حاصل کی دسویں خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توقل کرتے ہیں ساتھ ساتھ اسباب بھی اپناتے ہیں نہ کہ اور فرقوں تو محکی کہتے ہیں ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اور پھر محنت نہیں کرتے ہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں پھر دوسروں کے صدقات و خیرات سے جی رہے ہیں نہیں اللہ پر توقل کرتے ہیں سب بھی اپناتے ہیں اور جو آدمی کہتا ہم نے اللہ پر توقل کیا اسباب اپنانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی عقل میں خلل ہے اور جو آدمی اسباب پر بھروسہ کر بیٹھے اور اللہ پر توقل نہ کرے تو اس کے ایمان میں خلل ہے تو بھائیو آج سنت اور جماعت دونوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ایسے ہی اسباب اپنانا توقل کی منافی نہیں ہے توقل اللہ کے منافی نہیں ہے گیارہویں خوبی یہ ہے کہ یہ ان کے اندر آپ یہ پائیں گے خوف اللہ تعالی سے دیتے بھی ہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے امید بھی رکھتے ہیں اور ایسے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں محبت کے ساتھ یہ تینوں یہ تینوں جو ذرائع ہیں یہ تینوں کی عبادتیں ہیں یہ تینوں کو لیتے ہیں تینوں پر عمل کرتے ہیں نہ کہ جس طرح صوفیوں کا یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں نہ ہمیں اللہ تعالی کی جنت کی کوئی لالچ ہے نہ اللہ کے جہنم کا خوف ہم نہ اللہ کی محبت میں عبادت کر رہے ہیں یا ایسے ہی ان کا کہنا ہے کہ جو آدمی عبادت کرتا ہے جہنم سے ڈرنے کے لیے تو یہ تو گلابوں کی عبادت ہے اور جو آدمی عبادت کرتا ہے اللہ کے جنت کے لیے تو تاجروں کی عبادت ہے اور کہتے ہیں سچا آدمی تو وہ ہے جو محبت میں صرف محبت کی خاطر عبادت کرے جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کرام کے بارے میں ان نہ خیرات وہ کیا وکانو لنا خاشیری یہ بزرگ لوگ نئے کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے فی سب حاصل کرتے تھے اور سے لاش اس میں محبت بھی رہتی تھی اسی لیے شیخ السلام رحم اللہ کہتے ہیں جس نے اللہ تعالی کی عبادت صرف محبت کے دعوے پر شرف محبت کی وجہ سے اس نے کی تو یہ زندگی ہے اور جو آدمی صرف دل کی وجہ سے عبادت کر رہا تو یہ ہروری خارجی ہے اور جو صرف امید لے کر بیٹھا ہوا کہ اللہ رب العزت بفور الرحیم ہے اسی کی بنا پر بس اللہ کی عبادت کر رہا تو یہ مرجیا یہ مرج عام ہے مرجے ہے اور جو محبت اور خوف اور ایسے ہی امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو یہ سچا اور پکا موحد ہے ہوئی خوبی یہ ہے کہ ان کے اندر آپ شکت پائیں گے نرمی پائیں گے اور ساتھ ساتھ شدت اور سختی بھی کہیں سختی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور کہیں ہو نرمی ہے یہ نہیں تو ایک ان کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں جس طرح کے اللہ تعالی نے فرمایا صحابہ اکرام کے بارے میں روحنا ہوئی نہیں کافلوں پر نہ شدید ہے اور آپس میں مہربان ہے اور ہم دل ہیں ایسے بھائی ہو تیرہویں خوبی اور ایک اہم خوبی ہے منہج کے جو افراد ہیں ان کے اندر یا ان کا منہج جو ہے وہ درمیانہ یہ منہج وسط جس طرح کی دین اسلام تمام ادیاان میں وسط ہے یہ دین کے اندر نہ افراد ہے نہ تبریت ہے نہ غلو ہے نہ تساہل ہے تو ایسے ہی اس مذہب میں بھی بھائی وہی بات ہے کہ اس کے اندر کیا ایک تو ہے اعتدال ہے اور یہ منہج منہج وسط ہے جس طرح کے اللہ تعالی نے فرمایا وہ تداری کا جاننا تو حالیہ سبیر مثال مرتقب القبیر جو آدمی جو مسلمان بڑے گناہوں کے ارتکاب کر بیٹھے تو اس کے بارے میں بھائی اور فرقے کیا کہتے ہیں ایک فرقہ ہاں بھائی کیا ہے آرے سنت جو جماعت کا منہج نہیں بتائیے اس میں اور دو فرقے جو ایک دم دائیں اور ایک بائیں گے ایک مشرد کی طرف ہے مغرب کی طرف بتا سکتے ہیں ہاں خوارج. خوارج اور دوسرا जीआ. بہت صحیح آپ انعام کے مجھ سے ایسے جا. جلدی جواب دے کر لے جائے تو خوارج نے بھائی کے جواب کی تکمیل میں کر رہا ہوں جزاک اللہ و خوارج نے کہا مرتقب القبیر جس نے زرت شراب جس نے پی لی یا رشوت اس نے لی یا دی یا ایسے ہی جنا کیا تو یہ خلاص کافر ہو گیا خلاص یا تو ایمان یا تو کو پڑے تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے خلاص کافر ہو گیا اور اگر اسی حالت پر اس کی موت واقعی تو ہمیشہ ملو اس کے بالمقابل اپوزٹ میں مرجیا نے کہا نہیں ارے حضرات اس کے دل میں ایمان ہے ہاں ایمان تو خلاص کوئی مشکل نہیں جنا کرے شراب پیے نماز نہیں پڑھے تمام قسم کے جرائم کرے کوئی بات کوئی پسند آتا ہی نہیں ہے دل میں ایمان ہے تو خلاص ارے سنت وہ جماعت نے کیا کہا نہیں یہ آدمی مسلم ہے لیکن ساتھ ساتھ فاصل ہے مسلم ہے مومن ہے نام ایمان ہے اور اگر توبہ اس نے نہیں کیا ان قبائل سے خبان قبائل کو نہیں پہنچے تو قیامت کے دن اللہ تعالی کی مشیر کے تحت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر یا تو جتنا اس نے گناہ کیا ہے سزا دے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا جہنم سے نکالا جائے گا جنتی ہوگا ایسے دوسرا مسئلہ لیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو فرقوں نے الگ الگ منحق اختیار کیا بھائی ہاں کیا ہے جواب پہلا فرقہ خوارج خوارج نے کیا کہا کہ علی رضی اللہ یا خوارج سے پہلے شیعہ نے کیا کیا علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا درجہ انہوں نے دے دیا علی رضی اللہ عنہ اور اس کے بالمقابل مقابل نے علی رضی اللہ عنہ کو کافی ٹہرایا اور اہل سنگے جواب نے کیا کہا کہ نہیں تمام صحاب کرام ہمارے آنکھوں سروں پر ہیں اصحاب رسول ہیں ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تمام صحابہ اکرام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور ایسے کسی کو بھی ہم کافر نہیں ٹھہراتے ہیں اور ایسے ہی کسی کے بارے میں غروب بھی نہیں کرتے کہ خدا تھے یا نبی تھے تو یہ بھائیو ان کا یہ منہ ہے لال چودھانی کو بھی یہ ہے کہ جو اصول اعتقاد جو ان کے عقیدہ جو عقائد کی جو باتیں ہیں اس میں آپس میں اختلاف نہیں ہے پروہڑ مسئلے میں اختلافات ہو سکتے ہیں اشہادات ہو سکتے ہیں لیکن عقائد کے مسئلے میں یہ تمام افراد تمام علماء متفق ہیں ایمان کے مسئلے میں کسی بھی عالم سے پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ اعتقاد ان بل جنان وہ قول ان بل نسان وہ امن ان بل ارکان کی ایمان کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دل سے اقرار کرنا دل میں عقیدہ رکھنا زبان سے کہنا اقرار کرنا اور ارکان سے جوارح سے عمل کرنا اور یہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا تمام بولنا چاہ اس کے بعد ایسے بھائیو پھر ایسے آرسبل مثال لے لیں اللہ تعالیٰ کے و سباد کے متعلق ایمان لاتے ہیں اقرار کرتے ہیں میرے گئی تحریف اس کو اس کے معنی کو بدلتے نہیں ہیں یا تو اللہ کو نہیں کہتے اللہ کی قدرت یا اللہ کی نعمت اور ایسے ہی معطل نہیں کرتے ہیں اور ایسے اس کی مثال نہیں بیان کرتے ہیں اس کی تشویش نہیں دیتے ہیں اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا لئی سکمتری شیون سمی اللہ تعالی کی طرح کوئی بھی نہیں اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو ایمان کہتے اللہ سنتا اور دیکھتا ہے اب کس طرح سنتا ہے لئی سکم اتری سے کس طرح دیکھتا ہے لئی سکم دری اور پھر کون بھائیوں یا تو مکمل اللہ ہی کر دیا ہٹا ہی دیا پہ معنی کر دیا یا اس کی تعمیر انہوں نے کی یا تو مخلوقین کی سفارت سے انہوں نے تشویش دی ایسے بھائیو صحابہ صاحب کرام کے متعلق کرانات کے متعلق بہرحال پندرہویں کو بھی یہ ہے کہ یہ حضرات جو خبریں ہوتی ہیں جو باتیں نقل ہوتی ہیں اور خاص سطنا میڈیا کے ذریعے اس میں بھائیو جلدی نہیں کرتے ہیں اس میں تحقیق کرتے ہیں اور ایسے ہی حکم فتوا فوراً نہیں لگاتے ہیں. یہ کافر ہے یہ فاسک ہے یہ مرتد ہے استنا کرتے ہیں اور فرقوں میں کیا ہے کہ کی جھوٹی جھوٹی بہتی باتیں بھی فوراً اصل کرنے لگتے ہیں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا ساپ آ کے جنازے چور لپیل جا رہے فعل کر رہے شیئر کر رہے اور شیئر کرو زیادہ سے زیادہ خدمت پہنچا پھیلا رہے ارے آپ تاکہ جھوٹی باتیں نہیں نقل کرنی چاہیے ہے کہ نہیں یا ایسے ہی بھائی کفر کا پتوا لگانا اور ایسے فوراً کسی کے بارے میں اپنا فیصلہ سنانا شیخ کرانے سے پہلے اپنی بات میں بھائیو ختم کر رہا ہوں آخری منفا اس پر بات نہیں ہو سکی لیکن اکثر یہ باتیں آ جب ہم نے خوبیاں بیان کی اہل سنت الجماعت کا جو عقیدت ہے یا ان کے افراد کے متعلق لیکن یہاں دو باتیں ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں جو باتیں یہ ہیں اس کا معنی مطلب یہ نہیں ہے تمام اس مسلک پر چلنے والے افراد معصوم ہیں بری عن ہے نہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا بھائیو اہل سنت والجماعت جن کا اہل حدیث بھی نام ہے تائی بز ہے کیا بھائیو یہ افراد معصوم ہے لیکن ان کا منحج آ ان کا منحج معصوم ہے افراد معصوم نہیں ہے منحج معصوم ہے اور ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اور فرقوں کی بنسبت کم ہوتی ہیں اور پھر بھائی دوسری بات یہ ہے کہ صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا میں نے کیا ہے کہ ان صفات کو اپنانا اس منہج کو اپنانا تو اگر کوئی اپنا بک رہا اہل سنت والجماعت سے ہماری نسبت ہے اور وہ ڈوبا ہوا ہے دعاتوں میں تو یہ کوسوں اہل سنت والجماعت کے مسلب سے دور ہے یہ اہل بجائی و بلال میں سے حقیقت اس کا شمار ہو رہا ہے اور اگر بعد میں اگر ہو سوال کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں مال سندھت کو جماعت میں سے اس کے لیے شاید بشاعد بھی جب سوالات کا وقت آئے تو ادھر بھی اس کا جواب ہو جواب دینے کے لیے ٹائم مل جائے صرف ٹائم بالکل ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ سے آتے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو غذا انتہائی شو کو محبت سے سن رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو دنیا آثرت میں کامیاب کرے تو فیک دیں اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو علم نافع عطا کریں اور پھر ہم سبھی کو صلاحات سفید پر, پر چلائیں تو اللہ علاقوں سے غالب مبارک اللہ آدمی کو وصول کریں اللہ آف کا بہت بہت آدھا ہے ہمارے مہمان مختلف شہر